شہادت اعظم حدیث رسول کے مطابق تاریخ کے آخری دور میں امت مسلمہ کا ایک فائنل رول ہوگا جس کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے یعنی مبنی بر حجت دعوت حق کی ادائیگی بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو غالباً یہ شہادت اعظم وہی چیز ہے جس کو قرآن میں طبی حق کہا گیا ہے بہوالا فصلت آیت ترپن شہادت اعظم اور طبین حق دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ یہ رول حجت کی سطح پر انجام پائے گا حجت یعنی ایویڈینس کیا ہے حجت ہونا اس بات سے متعین ہوتا ہے کہ اس کا دلیل ہونا فریق ثانی کے نزدیک ثابت شدہ ہو جو حجت فریق ثانی کے نزدیک ایک مسلم نہ ہو وہ فریقین کے درمیان دلیل نہیں بن سکتی دعوت کی تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانوں میں دعوت کے حق میں جو دلائل دیے گئے وہ عملاً یک طرفہ تھے یعنی دائی کے نزدیک وہ مسلم تھے لیکن وہ مدعو کے نزدیک وہ مسلم نہ تھے بعد کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دعوت کے حق میں ایک ایسی دلیل استعمال کی جائے جو دائی اور مدعو دونوں کے درمیان یکساں طور پر مسلم ہو مثلا سائنٹیفک دور سے پہلے جب دائی یہ کہتا تھا کہ رب السماوات و صرف ایک ہے تو یہ ایک یک طرفہ بیان ہوتا تھا دوسرے فریق کے لیے موقع تھا کہ چاہے وہ اس بیان کو مانے یا نہ مانے مگر آج یہ بیان رب السماوات ورد یک طرفہ عقیدے کی بات نہیں ہے بلکہ دو طرفہ طور پر ثابت شدہ یونیورسل فیکٹ کی بات ہے آج سائنٹیفک مطالے نے یہ بتایا ہے کہ پوری یونیورس ایک ہی قانون کے تحت عمل کر رہی ہے اس کو ایک سائنسدان نے واحد ڈور کا نظریہ یعنی سنگل سٹرنگ تھیئری کہا ہے یہی وہ منصوبہ الہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے سنوری ہم آیاتینا فی وفی انفسہم فل آفاقی وفی انف سے صورت نمبر اکتالیس آیت ترپن یہاں آفاق و انفس کی آیت سے مراد ایسے دلائل ہیں جو دونوں فریقوں کے درمیان تسلیم شدہ ہوں کیونکہ وہ عالمی قانون فطرت سے مستمت ہیں اس مقصد کے لیے اللہ نے تاریخ میں ایک نیا پروسس جاری کیا وہ پروسس تھا فطرت یعنی نیچر میں انکوائری کا عمل جاری کرنا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سلیبی جنگوں کے بعد مغربی قوموں کو سائنسی دریافتوں کی طرف موڑ دیا اس طرح تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ تقریباً 500 سال کے عمل کے بعد انسان نے فطرت میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو دریافت کیا یہ دریافتیں مسلمہ سائنسی دریافتیں تھیں جو ریاضیاتی اصولوں پر مبنی تھیں اس بنا پر یہ دریافتیں ہر کے لیے ناقابل انکار حقیقتیں بن گئیں اس طرح تاریخ میں پہلی بار فطرت کی ایسی عالمی حقیقتیں دریافت ہوئیں جو ہر انسان کے لیے ناقابل انکار بن گئیں اس بنا پر پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ دو طرفہ مسلمات کی بنیاد پر لوگوں کو حق کا پیغام دیا جائے اس طرح کی سائنسی دریافتوں کے نتیجے میں اب علمی اعتبار سے انسان کے لیے صرف توحید کا آپشن باقی رہا ہے شرک یا انکار خدا کا آپشن اب انسان کے لیے موجود نہیں موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے ہیومنزم کے آپشن کا دعوی کیا ہے جس کا مطلب ہے دا ٹرانسفر آف سیٹ مگر یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی علمی دلیل موجود نہیں برٹش فلسفی جولین ہکسلے اسی قسم کے مدیوں میں سے ایک ہے میں سے ایک ہے اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل مین اسٹینڈس الون بائی جولین ہکسلے پبلشر ہارپر ہیئر نائنٹین فورٹی ون پیج ٹو نائنٹی سیون اس کتاب کا موضوع اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہے اس کتاب کے جواب میں ایک امریکی سائنٹسٹ نے ایک مدلل کتاب تیار کر کے شائع کی وہ کتاب یہ ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ ا لون بائی کریسی موریسن پبلیشر فلیمنگ ایچ ریول کمپنی ہیئر 1944 فورٹی فور پیج ون حقیقت یہ ہے کہ ماڈرن سائنس نے خالص دلیل کی سطح پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی اس معاملے میں فریق بننے کو تیار نہیں سائنٹیفک کمیونٹی اس معاملے میں انڈیفرنٹ رہنا چاہتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ناسا کے ایک سائنسداں کو اس وجہ سے جاب سے نکال دیا گیا کہ وہ کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ زندگی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو نظریہ ارتقاء سے حل نہیں کیا جا سکتا ناسا آف امریکہ سوڈ بائی سائنٹسٹ سیکٹ فور بلیف ان انٹیلیجنٹ ڈیزائن لائف از ٹو کمپلیکس ٹو حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے بارے میں جو سائنٹیفک دریافتیں ہوئی ہیں انہوں نے حقیقت خدا کو اب ایک ثابت شدہ واقعہ بنا دیا ہے اب ضرورت صرف یہ ہے کہ کوئی ان حقائق کو لے کر کھڑا ہو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ رول صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے مقدر ہے جس کو قرآن میں امت وسط کہا گیا ہے بحوالہ صورت البقرہ آیت 143 مگر امت مسلمہ اس رول کو ادا کرنے میں اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے اس کا سبب صرف ایک ہے وہ یہ کہ موجودہ مسلم کمیونٹی اپنے منفی نفسیات کی بنا پر اس مثبت رول کو ادا کرنے کے لیے نااہل ہو گئی ہے امت مسلمہ کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی نفرت اور تشدد کی تمام سرگرمیوں کو یک طرفہ طور پر اور کلی طور پر ختم کر دیں تاکہ وہ دنیا میں شہادت اعظم کے اس رول کو ادا کرنے کے اہل ہو جائیں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے یہاں ابدی جنت کے مستحق قرار پائیں